زفاف ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اسی سال ام حبیبہ بنتے ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ آئیں جن سے حضور پرنور نے نجاشی کے توسط سے نکاح فرمایا تھا جن کے نکاح کا مفصل واقعہ انشاءاللہ اللہ ازواج متحرات کے بیان میں آئے گا امرۃ القضا ذک الحرام سات ہجری سلح حدیبیہ میں قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس چلے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کے لیے آئیں اور عمرہ کر کے تین دن میں واپس ہو جائیں اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زی اعدا کا چاند دیکھ کر صحابہ کو حکم دیا کہ اس عمرہ کی قضا کے لیے روانہ ہوں جس سے مشرقین نے حدیبیہ میں روکا تھا اور یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو اس عرصے میں شہید ہو چکے تھے یا وفات پا چکے تھے کوئی شخص بغیر شریک ہوئے باقی نہ رہا اس طرح دو ہزار آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے حدی کے ستر اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ذوالخلیفہ پہنچ کر مسجد میں آپ نے اور صحابہ نے احرام باندھا لبے کہتے ہوئے روانہ ہوئے احتیاطاً ہتھیار ساتھ رکھ لیے مگر چونکہ معاہدہ خدیبیہ میں یہ شرط تھی کہ ہتھیار ساتھ نہ لائیں اس لیے ہتھیار بتنے یاجج میں چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے تلبیہ کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ناقہ قصوہ کی مہار پکڑے یہ رج پڑھتے ہوئے آگے آگے تھے خلو بن عن یانصبیلی قد انزل الرحمن فی تنزیلی بےن خیر القتل فی صبیلی نحم و قتل ناکم اعلیٰ تعویلی کما قتل ناکم تنزیلی یعنی ایک آفرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ بہترین قتل وہ ہے کہ خدا کی راہ میں ہو ہم نے تم سے جہاد و قطال کیا اس کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے جیسے قرآن منزل من اللہ کے نا کی وجہ سے تم سے قطال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابن رواحا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں یہ شعر پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رہنے دو یہ شعر کافروں کے حق میں تیری باری سے زیادہ سخت ہیں ابن سعاد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے عمر میں سن رہا ہوں اور عبداللہ بن رواحہ کو یہ حکم دیا کہ اے ابن روا یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ نثرآبدہ و از جندہ و حضم الحضاب وحدہ عبداللہ بن روا کے ساتھ اور صحابہ بھی ان کلمات کو پڑھتے جاتے تھے اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی بین و والمروہ کر کے حدی کو نہر فرمایا اور حلال ہو گئے بعد ازاں کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بدنِ یاجت چلے جائیں اور جو آدمی اصلے کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ دیے گئے تھے وہ آ کر طواف اور صحیح کر لیں اور یہ فرما کر کابۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے زہر تک اندر ہی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال نے زہر کی آزان دی قریش نے اگرچہ عزروِ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی لیکن شدت غیر اور غایت حسد کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھ نہ سکے اس لیے سرداران قریش اور ان کے کوبرا و اشراف مکہ مکرمہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے حضرت میمونہ سے نکاح ادائے عمرہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن مکہ میں رہے اور حضرت میمونہ بن تہارث سے نکاح فرمایا عمرت القضاء سے فارغ ہو کر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی چھوٹی صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا پکارتی ہوئی آپ کے پاس آئیں حضرت علی نے فورن ان کو اٹھا لیا اب حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں اختلاف ہوا ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میں نے اس کو اٹھا لیا ہے حضرت جعفر نے کہا میرے چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے حضرت زید نے کہا کہ میرے اسلامی اور دینی بھائی کی لڑکی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس رہے اور یہ ارشاد فرمایا خالہ بمنزلہ ماں کے ہے